السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وآصحابه ومن اهتدى بهده وستنى بسنته على يوم الدين وبعد <تصفح> معزد ناظرين ومشاهدين ومشاهدات سامعين وسامعات قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں اگرچہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہر ہفتے اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں لیکن مصروفیات کی بنا پر ہر ہفتے اس کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کر پا رہے ہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کی جاتی ہے اس سے پہلے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آٹھ بڑی نشانیوں کا تذکرہ پران و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ہو چکا ہے آج نویں نشانی کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے اور وہ یہ ہے زمین سے داببہ کا نکلنا دابہ کہتے ہیں چوپائے کو جانور کو یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو خلاف عادت ہوگی کیونکہ یہ جانور بات کرے گا گفتگو کرے گا اور لوگوں کی ناک اور پیشانی پر نشان لگائے گا لہذا یہ جو نشانی ہے خلاف عادت ہوگی اور جہاں تک اس کی دلیل کی بات ہے تو قرآن کریم میں بھی اس کی دلیل موجود ہے وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ صورت النمل آیت نمبر بیاسی میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وحیدا وقال قول علیہ جب ہمارا قول پورا ہونے کا وقت آ جائے گا اخرجنا لہم دا بتم تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے تو کل انا سکانو لا لائقنون جو ان سے بات چیت کرے گا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے تو یہ جانور بات کرے گا جیسے انسان بات کرتا ہے ہم اور آپ بات کرتے ہیں ایسے یہ جانور بات کرے گا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس نے جس طریقے سے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دے دی ہے اللہ تعالی جانور کو دے دے گا جانور کے منہ میں بھی زبان ہے جیسے ہمارے منہ میں زبان ہے ہم بات کرتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے جانور کو زمین سے نکالے گا اور اس کو بولنے کی طاقت دے دے گا وہ جانور بھی بات کرے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جیسے ہماری زبان بات کرتی ہے ایسے جانور بات کرے گا کیونکہ انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بات نہیں کر پاتے ہیں وہ کیا ہے گونگے ہیں وہ زبان ہے ان کے پاس کیوں اس لیے کہ اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت نہیں دی تو ہمارے حلق میں کوئی مشین نہیں بیٹھی ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی یا کسی ملک کی بنائی ہوئی نہیں یہ اللہ رب نامن کی قدرت ہے اللہ نے طاقت دی ہماری زبان کو زبان بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن یہ زبان بولتی ہے اللہ نے طاقت دی ہے اسی لیے قیامت کے دن زبان پر مہر لگ جائے گی اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے چمڑے ہماری پیٹ بولیں گی قیامت کے دن جس رب نے ہماری زبان کو گوشت کے حصے کو دنیا میں بولنے کی طاقت دی اللہ تعالی آخرت میں اس پر مہر لگا دے گا اور ہماری اے, ہمارے جسم کے جو دیگر وہ بات کریں گے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تعجب ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مادی لوگ ہیں مادہ پرست ہیں جو اللہ ابامن کی عظمت اور اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے ہاں تعجب ہوگا اور انکار کر سکتے ہیں لیکن جس کا اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت پر ایمان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اللہ ابلاامن ہر چیز پر قادر ہے لہذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگی تو قرآن سے اس کی واضح دلیل موجود ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ آیا ہوا ہے حضرت حضیفہ بن اس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سے پہلے بارہا گزر چکی ہے اس حدیث کے اندر بھی اس نشانی کا ذکر موجود ہے ایسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج کے لحاظ سے پہلی نشانیاں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت چوپائے کا نکلنا ہے اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ چوپائے کا نکلنے کا وقت کیا ہوگا چاشت کا وقت ہوگا عبداللہ عمر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے یعنی کوئی بھی نشانی پہلے واقع ہو جائے اس کے بعد دوسری نشانی بالکل قریب ہوگی اور میرا خیال یہ ہے کہ پہلے مغرب سے سورج شروع ہوگا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ چوپایا نکلے گا جیسے قرآن اللہ نے بیان کیا ویسے حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نمبر دو اس حدیث سے مزید ایک بات معلوم ہوئی اس چوپائے کے نکلنے کا وقت اور وہ ہے چاشت کے وقت وہ چوپایا نکلے گا یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاش کے چوپائے کے نکلنا ان کو خروج کے لحاظ سے پہلی نشانیاں قرار دیا ہے جبکہ یہ پہلی نشانیاں نہیں جیسا کہ سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں پہلی نشانی یہ یہ تو نوی نشانی ہے زمین سے چوپائے کا نکلنا تو پھر یہ حدیث کا کیا جواب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے خروج سے جو پہلی نشانیاں خروج کے لحاظ سے جو پہلی نشانیاں قرار دیا گیا ہے اس لحاظ سے کہ دو نشانیاں خلاف عادت ہوں گی یہ دو نشانیاں خلاف عادت ہوں گی اور لوگ اس طرح کی نشانیوں کے عادی نہیں ہوں گے گھر ان نشانیوں سے پہلے دجال بھی آ چکا ہوگا اور اس آسمان سے عیسیٰ اس علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا یاجوج اور معجوج بھی نکل چکے ہوں گے تو یہ سب نشانیاں واقع ہو چکی ہوں گی لیکن یہ جو دو نشانیاں ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین سے چوپائے کا نکلنا یہ خلاف عادت کیونکہ سورج کہاں سے نکلتا مشرق سے مغرب سے نکلے گا تو یہ خلاف عادت ہے چوپایا زمین سے نکلے گا یہ بھی خلاف عادت جانور تو پیدا ہوتے ہیں ایک دو جو ہے جانور کے پیٹ سے لیکن اللہ تعالیٰ اسے زمین سے نکالے گا اور دوسری بات کی وہ بات بھی کرے گا تو یہ دونوں باتیں خلاف عادت ہیں اس لیے یہ خلاف عادت نشانیوں کے لحاظ سے یہ پہلی نشانیاں ہوں گی ورنہ جو خلاف عادت نشانیاں نہیں ہے وہ نشانیاں واقع ہو چکی ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کا نکلنا یازماجوز کا نکلنا اور بھی نشانیاں جسے پہلے آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں تو الغرض حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانیاں جو عادت کے خلاف ہوں گی وہ پہل نکلنے کے لحاظ سے یہ نشانیاں پہلے پہلے واقع ہوں گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت چوپائے کا نکلنا اس میں بھی عبداللہ بن عمر امرماتے ہیں کہ ان کا گمان اور خیال یہ ہے کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس کے بعد پھر چوپایا نکلے گا تو یہ خلاف عادت اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے یہ نشانی لوگوں کو دکھا دی ہے علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھنی دی تھی نشانی کے طور پر اسے اللہ رب العالمین نے پہاڑ سے پیدا کیا تھا اللہ چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی عظمت کا جنہیں اندازہ نہیں ہے ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی آیتوں اور اس طرح کی نشانیوں اور اس طرح کی حدیثوں کا انکار کر دیں گے لیکن اللہ اکبر اللہ رب العامن ہر چیز پر قادر ہے اس سے پہلے بھی یہ چیز واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العمین نشانی دے رکھی تھی اور اس اونٹنی نوٹ کی جسے اللہ رب العمین نے پہاڑ سے پیدا کیا تھا یہ زمین سے اللہ تعالیٰ نکالے گا اس چوپائے کو تو یہ خلاف عادت ہے جانور بھی خلاف عادت ہوگا لوگوں سے بات کرے گا زمین سے اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا مومن اور کافر کی پہچان کرے گا ناحیے سے بھی خلاف عادت ہے تو خلاف عادت جو نشانیاں ہیں ان میں خروج کے لحاظ سے یہ پہلی نشانی ہے ابو حرض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا حالت ایمان میں کوئی نے کام نہیں کیا اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا نکلنا اور چوپائے کا نکلنا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کیونکہ توبہ کا ایک وقت ہے توبہ کا ایک وقت ہے. ایک عام وقت تو یہ ہے کہ انسان کی روح نکلنے سے پہلے جانکنے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے انسان توبہ کر لے اگر گرگرا اور روح نکلنے کا وقت آ گیا سانس انسان کی کھینچنے لگیں اور روح نکلنے کے وقت انسان کا قریب آ گیا تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی فرعون کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی اس کا ایمان اس لیے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ جانکنی کے وقت میں وہ ایمان لایا روح نکلنے کا وقت قریب آ چکا تھا روح نکلنے والی تھی کہ اس وقت اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں یا موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے اس کی توبہ اور اس کا ایمان قبول نہیں کیا تو ایسے ہی ایک وقت ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس سے پہلے اگر انسان نہیں توبہ کر لیا ہوگا تو اللہ ہرب الام اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا ایسے مسن احمد کی حدیث ہے ابو حرض اللہ فرماتے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے داب نکلے گا چوپایا جانور نکلے گا یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے آپ صادق مسدوخ ہیں آپ کی زبان مبارک سے نکلنے ہو نکلنے والا ہر ہر لفظ وہی ہے اللہ کی طرف سے ہے فرماتے ہیں بھر نکلے گا جانور نکلے گا اور لوگوں کی نشان ناکوں پر نشان لگائے گا لوگوں کی ناکوں پر وہ نشان لگائے گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو اس سے سوال ہوئے اونٹ کہاں سے تم نے خریدا ہے وہ کہے گا داغی ہوئی ناک والوں میں سے کسی ایک کے پاس سے میں نے خریدا ہے یعنی جس کی ناک پہ داغ ہے نشان لگا ہے اس میں سے ایک کے پاس سے میں نے اونٹ خریدا ہے یہ مسلم احمد حدیث ہے اور امام علمائی رحمت اللہ علیہ وسلم سلسلہ صحیحہ میں جس کو بیان کیا ہے حدیث نمبر تین سو بائیس اس جانور کی صفات کیا ہوں گی اس کی شکل و صورت کیا ہوگی اس کا خروج کہاں ہوگا کہاں نکلے گا کسی بھی صحیح حدیث میں چیزوں کا ذکر نہیں ملتا ہے البتہ اس جانور کے خروج کے بارے میں اکثر علما کا کہنا یہ کہ وہ مکے میں نکلے گا اللہ زیادہ بہتر جاننے والا اس کے جگہ کی تعین نہیں کیے گی وقت کی تعین ہوئی ہے کہ چاشت کے وقت نکلے گا لیکن کہاں نکلے گا اس کی شکل و صورت کیا ہوگی کس قدر کس طرح کا جانور ہوگا اور کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہوگا شکل کیا ہوگی رنگ کیا ہوگا ان تمام چیزوں کا ذکر کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں آتا البتہ یہ ذکر ہے صحیح حدیثوں کے اندر کہ وہ نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا لوگوں کی ناک پر داغ بھی لگائے گا تو یہ تمام چیزیں جو وارد ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے ان چیزوں کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے اور نہ ہی اس سے کوئی اس پر فرق پڑتا ہے کہ جانور کیسا ہوگا یہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ نکالے گا اور قیامت سے پہلے وہ نکلے گا اور لوگوں سے بات چیت کرے گا اصل یہ ہمیں اس کے رنگ سے کیا لینا دینا اور اس کے قد اور قامت سے اور شکل و صورت سے کیا لینا دینا جانور ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دے گا تو یہ چیزیں جو بیان ہوئی اس پر ہمارا ایمان ہے اور جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے چونکہ امت کو اس کی ضرورت نہیں تھی اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا بتانے میں اور جاننے میں اس لیے ہمارے بھی نہیں بتایا اسی ہمارے بھی نہیں بتایا اللہ رب الامین آپ کی طرف وہی نہیں کی وقت کی وہی کی کہ فنا وقت نکلے گا چاش کے وقت لیکن صفات کیا ہوں گی اس کی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا کہ اللہ رب العامین ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم کو صرف صالحین کے منحج پر ان کے عقیدے پر قائم رکھے اور قیامت کی نشانیوں کو اور قرآن و حدیث کو تمام چیزوں کو انہیں کے فہم کے مطابق سمجھنے کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے اگر ہم نے ان کے فہم کو چھوڑ دیا ہم گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہی کی اصل وجہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو صلاب صح کے فہم اور ان کے منحج کے مطابق نہ سمجھنا یہی اصل گمراہی ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں اہل باطل اہل بدعت ہیں وہ سب کے سب قرآن و حدیث ہی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں قرآن آیات پیش کرتے ہیں خوارش تو حدیثوں کو معتبر ہی نہیں مانتے عقیدے اور احکام میں اس لیے ان کے ہاں تو دلیلیں قرآن کے اکثر آئےتے ہی ہیں انہیں آئے تو دلیل لیتے ہیں لیکن اس کا معنی صلب صالحین صحابہ طابین طب طابئین کے فہم کے مطابق نہیں بتاتے منمانی تعویل کرتے اس لیے وہ گمراہ ہو گئے تو قرآن و حدیث کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھنا یہی گمراہی کی بنیاد ہے یہی جڑ ہے کہ انسان سے گمراہ ہو جائے گا اسی لیے ہمارے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج وہی جماعت نجات پانے والی ہے وہی, نج... وہی جماعت جہنم سے نجات پائے گی وہی جنت کا حقدار ہوگی تو ہم صلب صالحین صحابہ تابعین ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہیں کے فہم اور سوچ اور انہی کے قول اور انہی کے عقید و مناج کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا اللہ رب العالمین ہم کو اسی پر قائم رکھے عامر رب العالمین وہ جزاک ملہ خیر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ